اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپن پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں